شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے سے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے